السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہست مسکراتے چمکتے دمکتے بہت ہی پیارے پیارے اچھے اچھے خاص خاص ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور خاص کہانی تھوڑی ہی کہانیاں رہ گئی ہیں خاص کل ہم نے سنا تھا ایک ایسے نبی کا قصہ جو شہید نبی ہو گئے تھے یعنی کہ حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما دیجئے تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی تھی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہیہ ہوگا اور اس نام کا کبھی بھی کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت ذکریہ اور ان کی بیوی کو اسی نوے سال کی عمر میں ایک بیٹا ملا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ہی خود رکھ دیا تھا حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا اور وہ نہایت ہی سمجھدار تھے اس کے ساتھ وہ بڑے نرم دل پرہیزگار اور ماں باپ کے بے حد فرما بردار تھے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بہت ہی سادہ زندگی اختیار کر لی اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتے تھے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رہتے تھے لوگوں کو روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ ایک کرتا اس کو دے دے جس کے پاس نہ ہو اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکوں کو کھلائے اور ٹیکس لینے والے ان سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں تو وہ فرماتے تھے جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا سپاہی ان سے پوچھتے تھے کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے تو فرماتے تھے نہ کسی پر ظلم کرو نہ کسی سے زبردستی کچھ لو بس اپنی تنخواہ پر گزارا کرو حضرت یح علیہ السلام ایک اور بھی کام کرتے تھے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی آئیں گے ان کی بات ماننی ہے اور اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اپنا نبی بنا دیا حضرت یہ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ بڑے تھے اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور حضرت یحییٰ کی والدہ اپس میں بہنیں تھیں حضرت یحییٰ لوگوں کو عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری بتاتے اور ان کو کہتے کہ عیسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ لوگوں سے کہتے اپنے گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ آسمانی بادشاہی قریب آ گئی ہے آسمانی بادشاہی کا مطلب یہ تھا کہ جلد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کرنے والے ہیں چنانچہ لوگ ان کے پاس آ آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے جب وہ توبہ کر لیتے تھے تو حضرت یہی علیہ السلام ان کو غسل کراتے تھے تاکہ ان کی روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں یہی وجہ ہے آج بھی اگر عیسائیوں نے پاک ہونا ہو تو وہ خاص پانی سے اپنے آپ کو دھو لیتے ہیں اسی طرح یہودیوں میں جو لوگ طبیعت کے نیک اور سمجھدار تھے وہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے لیکن دوسرے سب یہودی حضرت یحیہ علیہ السلام کے سخت دشمن بن گئے آپ کو یاد ہوگا وہ حضرت ذکریہ کے دشمن بھی بن گئے تھے اور انہیں شہید کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ بگڑ چکے تھے اور وہ یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ان کو نیکی کی طرف بلائے ایک دن بہت سے بگڑے ہوئے یہودی حضرت یحیہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا تم مسیح ہو انہوں نے فرمایا نہیں یہودیوں نے دریافت کیا کیا تو وہ نبی ہے جس کے آنے کی پہلے نبیوں نے خبر دی ہے حضرت یحییٰ نے کہا نہیں پھر یہودیوں نے پوچھا کیا تم ایلیا نبی ہو انہوں نے فرمایا نہیں تب یہودیوں نے کہا پھر تم ہو کون جو اس طرح اعلان کرتے ہو اور ہم اللہ کی طرف بلاتے ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جنگل میں پکارنے والے کی آواز ہوں جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بلند کی گئی ہے یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر ان کو شہید کر ڈالا کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت یحیہ کو قید خانے میں ڈال دیا تھا کیونکہ وہ اس کو برے کاموں سے روکتے تھے ایک دن بادشاہ نے اپنے سامنے ناچنے والی ایک لڑکی پہ بہت ہی خوش ہوا اور اس سے کہا جو تم نے مانگنا ہے مانگ لو اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے اسے ایک تھال میں رکھوا کر منگوا دیجیے بات یحییٰ کی جان تو نہیں رہنا چاہتا تھا لیکن اس بری لڑکی کے کہنے پر اس نے قید خانے سے حضرت کا سر کٹوا کر منگوایا اور اسے ایک تھال میں رکھوا کر اس لڑکی کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہید نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بہت تعریف فرمائی ہے اور ان پر ان لفظوں میں سلام بھیجا ہے سلام ان پر جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے صحیح بخاری میں حضرت یہیہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یہیہ اور عیسیٰ موجود تھے اور یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں انہیں سلام کیجیے میں نے انہیں سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو یہ ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے امبیا پر ڈھیروں سلامتی نازل فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ